جی اگر جو ہے میں پہ وہ کو نہلا آپ جس طریقے سے بالکل غلط ہے کیونکہ آپ کے میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہمارے دیکھیں میں یہ تحقیق کی جائے کہ سطر عورت کیا ہے عورت یہاں بمانے چھپانا ٹھیک ہے ہمارے امام اعظم ابو اللہ عنہ کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے یہ ناف جس کو عربی میں سرہ کہتے ہیں ناف کے نیچے سے یہ گھٹنے کی جو سفیدی ہے یہ سطر عورت ہے اس کا چھپنا عام حالات میں بھی فرض ہے گھر میں بے اگر آپ بیٹھے تو فرض ہے کہیں محفل میں ادھر ادھر کہیں بھی بیٹھیں تو فرض ہے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا آج کل یہ کہ لوگ عموماً گھر سے باہر نکل کے چبوترے پہ بیٹھتے ہیں جس کو میں چونکہ میمنوں میں رہتا ہوں نا اس لیے کچھ میمنی زبان استعمال کروں کو اوٹلا کانفرنس کہتے ہیں اوٹلے پہ بیٹھتے ہیں تو چڈیاں پہن کر کے بیٹھتے ہیں کہ پوری رانیں نظر آ رہی ہیں گھوٹے نظر یہ تو ہرا ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ بتایا میں نے کہ یہ, یہ جو آپ کا ناف ہے جس کو ہم ناف بھی کہتے ہیں اس کو ٹنڈی بھی کہتے ہیں بڑی قدیم اردو میں اس کو بومی بھی کہتے تھے تین سو سال پرانی اردو میں تو یہ اس کا استثنا ہے اچھا امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث سے اس کو استدلال کیا کہ جب وہ حضرت امام حسن یا امام حسین ردی اللہ عنما کو دیکھتے وہ اس وقت جوان ہو گئے تھے تو اس کے بعد بڑے کرینے سلیقے سے ان کے شکم سے قمیض اٹھاتے اور اس کی ان کی ناف کو چومتے بوسا دیتے وہ فرماتی کہ کیا کر رہے ہو کہا جب تم چھوٹے تھے حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو حضور آپ سے یہ کڑتا اٹھا کر کے ناف کو بوسا دیتے تھے تو میں بھی آپ کو ناف کو بوسا دیتا ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ناف سطر عورت ہوتا تو نہ امام حسن اس کو مکشوف کرتے نہ اٹھاتے اور نہ سترے عورت کو ابو حرا بوسا دیتے یہ دلیل ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث ہے اچھا اب جب میت کو غسل دیا جائے تو عموماً یہی ہوتا ہے جو نہلانے والے ہیں ان کو یہ سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ نہلاتے وقت ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے سے ڈھک دیتے ہیں میت کو اور اس کے بعد میں کپڑے کے دستانے بنائے جاتے ہیں دستانے بنانے کے بعد میں اس کی شرم پر بھی پانی ڈالا جاتا ہے اس کو دھویا جاتا ہے اور اس کو دھونے کے بعد میں پورا غسل اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے اس میں کان اور ناک جو ہے اس کا استثنا ہے کانوں میں روئی لگا دی جائے زندہ آدمی کے لیے تو ضروری ہے کہ اندر تک پانی جائے ناک کے جو نرم حصہ ہے یہ نتھنوں کا یہاں تک پانی جائے ہم لوگ جب وضو یا غسل کرتے ہیں تو خالی ناک کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں. یہ نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ جب غسل خاص کری کہ جب کریں تو ذرا سا سانس کو اوپر کھینچ کر کے یہاں تک پانی کو پہنچ جائے کہ اندر تک پانی جائے غسل کرنے کے بارے میں اور اگر پانی وہاں نہیں پہنچا خالی ہم نے ناک ڈبو تو پانی اندر تک نہیں گیا تو غسل نہیں ہوا یہ تو زندوں کے لیے اور میت میں ناک میں روئی رکھ دی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کے بعد میں کبھی کبھی پانی اگر اندر چلا جائے تو پھر وہ واپس نکلتا اس سے کفن جو ہے وہ متاثر ہوتا تو جیسے زندوں کو نہلاتے ہیں پھر اس طریقے سے مردوں کو نہلا دیا جائے عموماً یہ تو آج کل غسل دینے والے حضرات جو ہیں تقریباً محلے میں موجود ہے اور ٹیلی فون کر کے ہی بلایا جا سکتا ہے جو ویلفیئر کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس غسل دینے والی اور مرد اس کا تختہ کفن یہ سارا اہتمام انسرام ہوتا ورنہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے اب محلے مولا لوگ گھوم رہے ہیں میت کو غسل دینا ارے بھائی یہ کون سا تم نے کمپیوٹر صحیح کرنے کا مسئلہ بنایا جیسے زندہ نہاتے ہیں ویسے میت کو نہلا دوں ٹھیک ہے لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے کہ بہت ڈرتے ہیں لوگ اچھا وہ روئیں گے وہ ہوگا سب ہوگا میت کے پاس نہیں جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ پکڑ لے ساتھ لے جائے اپن ہاں بالکل قریب نہیں جائیں گے وہ روئیں گے دھوئیں گے کوئی غسل دینے کے لیے گھر والا تو تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس کو غسل دیا جائے حالانکہ اس کو غسل دینا چاہیے اور یہ اگر غسل دینے والے لوگ نہ ملیں تو پھر کیا ہوگا پھر تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے آئیں گے غس سال چین سے کفن جاپان سے جب نہیں ہوگا تو غسل دینے والے کو چین سے بلائیں گے کفن دینے والے کو جاپان سے جیسے زندہ نہ آتا ویسے نہلاد تو اس وقت بھی سطر عورت کے قواعد کو ملوز رکھنا یہ بے ضروری ہے کہ میت کو کپڑے سے سترہ عورت اس کا ڈھک دیا جائے اور اوپر سے پانی ڈالیں اور جو غسل دینے والا ہے وہ صحیح طریقے سے میت کو غسل دے کہ ہر جگہ اس کے پانی پہنچ جائے اور یہ احتیاط اس لیے برتی گئی کہ ایک اگر ابھی بھی آدمی اگر غسل کر کے انتقال ہوا تب بھی اس کو غسل دیا جائے گا ہی نہیں کہ چونکہ اس کے غسل کرنے کے بعد انتقال ہوا اور یہ خدا نخواستہ کہ کوئی آدمی کو غسل جنابت لازم تھا اور اس کا انتقال ہو گیا اس غسل سے اس کا وہ غسل بھی اتر جائے گا اگر غسل جنابت اس پہ واجب ہوگا تو وہ اس کا غسل جو ہے وہ اس سے اتر جائے گا اور ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جس کو ہم شہید کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ اصل شہید کون ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کو غسل نہیں دیا جائے اس کو اسی خون کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا کہ کل وہ اسی خون آلود کپڑوں میں اللہ تعالی کے دربار میں کڑا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا ہاں اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ متق ہو جائے یہ بات مثال کے طور پر اس پہ غسل جنابت واجب تھا کسی شہید پر اور وہ شہید ہو گیا غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضانوں کا اس میں مذہب اور فتویٰ یہ کہ ایسے شہید کو غسل دیا جائے گا کہ جو ناپاکی کی حالت میں جاں بحق ہوا ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا عام جو شہید ہیں واقعی وہ شرعی شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اسی خون آلود کپڑوں میں اس کو کفن جو دے کر کے دفن کیا جائے گا یہ تفصیل میں نے بتا دی تاکہ اس معاملے میں کوئی اور سوال پیدا نہ ہو اس کی وضاحت ہو جائے اور کوئی سا